إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في حفلة من هذا فكشفن عن ذغطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 ولا ولا الحجرات کی ایکت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حسائد کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو بچو اس لیے کہ بعض گمان گنا ہوتے ہیں ولاج سسو اور جاسوسی مت کروا دم اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا چاہتا ہو یقیناً اس بات کو تم ناپسند کرو گے لہٰذا اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے آیت کے ترجمے سے آپ نے ملازہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تین گناہوں کا ذکر کیا بدگمانی جاسوسی اور غیبت اور تین گناوں سے اجتنام بچنے کی تلقین فرمائی میں اپنے آج کے خطبے میں جو تیسرا گناہ ہے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے جا رہا ہوں اس لیے کہ غیبت ان کبیرا گناہوں میں سے ایک ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے جن گناہوں کو کبیرا گناہ قرار دیا ہے بڑے گناہ قرار دیا اس میں سب سے زیادہ جو گناہ مجھ سے اور ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ یہی گناہ غیبت ہماری مجلس ہے غیبت کی ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیبت کے ماحول میں ہماری ملاقات غیبت کی ہماری گفتگو غیبت کی جس قدر غیبت کا گنا مجھ سے اور ہم سے سرزد ہو رہا ہے شرک کے بعد کوئی اور گناہ جو ہے انسانوں سے سرزد نہیں ہو رہا ہے. غیبت کیا ہے مشہور حدیث ہے ابو راہ ربیع اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قدرغیبہ تاکہ لوگو جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کا خاک تمہارا اپنے بھائی کا اس کے پیچھے پیچھے برا تذکرہ کرنا یہی غیبت ہے دو باتیں ریبت کی تعریف میں کہی گئی پہلی بات کسی کا برا تذکرہ ہو رہا ہو ایسا تذکرہ ہو رہا ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو اور دوسری بات اس کے سامنے نہیں اس کے پیٹ پیچھے ہو رہا ہو یہ تذکرہ ساوکرام نظوال اللہ علی اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی بتائیے کہ اگر جو بات ہم کسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں وہ بات سچ مچ اس کے اندر موجود ہو تب تبیتی بدھے گا آپ نے کہا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ بات اس کے اندر ہو تبھی تمہارا یہ کہنا غیبت ہے تو وہ تو بہتان ہو گیا جو غیبت سے مطلب کیا ہوا بھائیو مطلب یہ ہوا کہ غیبت کا مطلب یہ نکلتا ہے کسی کے بھی تعلق سے اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کے خلقی اوسط اس کی کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کسی کا تذکرہ ہم ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص ان الفاظ کو سن لے تو اسے تکلیف دے ہوں یا الفاظ ہم کہیں اس کے کپڑے دیکھو کیسے رہتے ہیں کسی کے بارے میں کہیں کہ اس کی چال دیکھو کیسی ہے کسی کے بارے میں کہیں دیکھو کیسے بات کرتا ہے دیکھو کسی, کسی کے بارے میں کہ اس کے بال دیکھو کیسے رکھتا ہے بال یا کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں وہ دیکھو نمازیں نہیں پڑتا ہاں دینداری اخلاق معاملات بھی بگاڑ ہے سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن ہاں بدنام کرنے کی نیت سے مستقل اپنے مشغلہ بنا کر کسی کی دینی نقص کو کیوں نہ ہو معاملات کی کمزوری کو کیوں نہ ہو اخلاق کی کمزوری کی کیوں نہ ہو بیان کیا جائے تو اسی کا نام غیبت ہے اسی کا نام غیبت ہے ریب اس قدر سخت نا پسندیدہ ہوا تالا کے نزدیک کے سورت الغجرات کی آیت میں کہا گیا تا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گویا ریبک کرنا انسان کا گوشت کھانا اور انسان بھی کیسا انسان مرا ہوا انسان اور مرا ہوا انسان بھی اس سے ہماری رشتے داری اور ہمارا اپنا سگا بھائی ہو سگا بھائی مرا ہوا اس کا گوشت کھانا کون کو پسند کرے گا قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنا بالکل اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانے کی مانند ہے آدیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو منافقین کا شیوا قرار دیا منافقین کا شیوا قرار دیا چنا کے آپ ایک حدیث میں فرماتے یاب المسلم اے وہ لوگ ہو جو زبان کے مومن ہو آئے وہ لوگ جن کا ایمان صرف زبان کی حد تک محدود ہے اور ان کے دلوں میں ایمان راسب نہیں ہوا ہے لا تحب المسلم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو مسلمانوں کی غیبت نہ کرو معلوم ہوا غیبت کرنا منافقین کا شیوا ہے منافق مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے نبوی میں بہت زیادہ اس اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقین کا شیوا قرار دیا میں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تھے تانبے کے ناخن اور میں نے دیکھا وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آرو سے کھیلا کرتے تھے لوگوں کی عزت آرو سے کھلواڑ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آج انہیں اس حالت میں عذاب دے رہا ہے کہ وہ اپنے ہی ناخونوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اپنا سینہ نوچ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں چلا رہے ہیں بھائیو ریبت کرنا اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کی مانند ہے اپنی نیکیاں کو جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں گویا ہم اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں اور گویا اس کے گناہوں کو بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ شخص ان کی غیبت کر رہا ہے بہت مشہور تارہ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں بڑے لیک ہیں بڑے اللہ والے ہیں انہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص ان کی غیبت کر رہا ہے اور قرآن کیا کیا خجور کا ایک ٹوکرا منگوایا خجور کا ایک ٹوکرا منگوا کے اس شخص کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا کے طور پر بھیجا جو ان کی غیبت کر رہا تھا اس کی خدمت میں ہدیہ بھیجا سوفا بھیجا خجور کا اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے یہ توفا کیا مانے رکھتا ہے حسن بصیر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی تم نے اپنی نیکیوں کا توحفہ مجھے دیا اس کا بدلہ تم کو دے رہا ہوں میری غیبت کر کے تم نے اپنی نیکیوں کا سوکھا مجھے دیا ہے اس کا بدلہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور ساتھ میں معذرت رکھ ہوں کہ تم نے جتنا قیمتی ہزیا دیا ہے اس کا پورا بدلہ تو میں نہیں چکا سکا ہوں تنظیم دا سکا تو اس طرح بھائیوں کسی نصیبت کرنا اپنی نیکیوں اس کو دینے کی مانند ہے اور اس کے گناہوں کا ببان اپنے اوپر لینے کی مانند ہے غیبت کا ایک جملہ غیبت کا ایک اللہ اور غیبت, کے غیبت کا ایک اشارہ رکھتا ہے مشہور حدیث ہے امن سے ایک ام مومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور امنین ام صفیہ رضی اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات کہہ دی کہا حضرت صفیہ تھوڑا پستخط تھی ام موملین سب رضی اللہ عنہ ذرا پستخط تھیں خط کے اعتبار سے ذرا گٹی تھیں نبی کریم صلی اللہ وسن کے سامنے کریم صلی اللہ وسن نے کیا کہا آپ نے کہا متن لو موجہ کہا کیا عائشہ تم نے اتنی خطرناک بات کہی ہے اتنی زہریلی بات نہیں ہے کہ اگر سمندر کو اس بات میں ملا دیا جائے تو سمندر کا भी بھی हो ہو جائے دیکھو غیبت کا ایک جملہ کتنا اثر رکھتا ہے اور ہمیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں وہ پستکت دی گا وہ پستکت عورت وہ گڈی عورت ہم اوروں کی غیبت میں کیا کیا نہیں کہا کرتے اگر ام و معمینین جیسی پاگواز خاتون عصیفہ طائرہ ایسی پاک باز خاتون کی زبان سے نکلا ہوا یہ چھوڑا سا جملہ اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ سمندر کا صاف وانی کا بنا ہو جائے اسی جملے کی وجہ سے تو اندازہ کرو کہ ہماری زبانوں سے نکلنے والے غیبت کے جملے آفیر کس قدر تاثیر نہ رکھتے ہوں گے دھائیو شریعت ہمارے اندر یہ مزاہ شریعتہ کرنا چاہتی ہے ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے اپنے ماننے والوں کے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی نظر دوسروں کی خامیوں سے زیادہ اپنی خامیوں پر ہو میری نظر دوسروں کی کمزوریوں سے زیادہ میری کمزوریوں پر ہونی چاہیے دوسروں کی بدعملی سے زیادہ میری بدعملی پہ میری نظر ہونی چاہیے دوسروں کے گناہوں سے زیادہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں ہماری نظر اس پہ ہونا چاہیے یہ مومن کا شروع نہیں میرے اندر ہزار خرابیاں ہیں مجھے اپنی اصلاح کی فکر نہیں اور میں آپ کے اندر سے چٹورتا پھروں کہ کیا کامیاں کیا غلطیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگتا ہے اپنے رشتے دار ہوں دوست احباب ہوں ملنے جلنے والے ہوں ہم ان کی عیبوں کی ٹوہ میں لگے وہ کیا غلطی کر رہا ہے کہ اس کی غلطی کو انہیں چھ پھیلائیں معاشرے بدنام کریں اللہ کی نبی فرماتے ہیں جو شب کسی مسلمان بھائی کے کی احبو میں لگتا ہے اللہ تعالی ایسے شخص کے کی احبو میں لگے گا یہاں تک کے آخر سے پہلے دنیا میں ایسے شخص کو اللہ تلیل کر کے رہے گا آپ نے فرمایا اگر ایسا شخص اپنے گھر کے کسی کونے میں گھس کے چھپ کر بھی بیٹھ جائے ذلت تو رسوائی اس تک پہنچ کر رہے گی ہمیں کیا کہا گیا ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کسی کے اندر کوئی بھی غلطی دیکھتے ہیں کوئی بھی خامی دیکھتے ہیں سب سے پہلی کوشش اس کی اصلاح کرنے کی ہونی چاہیے ہم یہ سوچیں اسے کیسے سدھاریں کیسے اصلاح کریں جو کمزوری جو غلطی اس کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کا سدھار کیسے ہو اگر ہم سے سدھار نہیں ہو رہا ہے کسی ایسے شخص کو بتائیں جس کے ذریعے سے سدھار ہو سکتی ہے اگر وہ بھی نہیں نہ ہم سے سدھار ممکن ہے نہ دوسروں سے سدھار ممکن ہے خامقہ اس کو موضوع تحث نہ بنائیں اس کو بدنام کرتے نہ پھریں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سارا مسلم من سارا اللہ دنیا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کمزوری کو چھپاتا ہے کسی مسلمان بھائی کے عائد کو چھپاتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عائبوں کو چھپائے گا کسی کی غیبت کر کے جو کمائی کمائی جاتی ہے اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا چنانچہ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل بمسلم اکلتن من اکل بمسلم اکلتن اتعامہ اللہ مثلہو من نار جہنم آپ نے فرمایا جو شاف کسی مسلمان کی غیبت کر کے ایک لقمہ بھی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی غذا کھلائے گا من خوشیا اور جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کر کے ایک جوڑا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نارے جہنم کا لباس پہنا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں آپ کی فلاش سے دشمنی ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے اس شخص کے خلاف آپ کے پاس بولتا ہوں وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اس کے اندر یہ کمزوری ہے اس کے اندر یہ کامی ہے آپ خوش ہو کر کیا کرتے ہیں مجھے کوئی ہدیہ دیتے ہیں مجھے روپیہ دیتے ہیں مجھے پیسہ دیتے ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے آپ کے دشمن کے خلاف کہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے اس طرح کسی مسلمان کی قیمت کر کے کھانے والا حقیقت میں وہ نارے جہنم کھا رہا ہے اور اگر میں نے آپ کے دشمن کی آپ کے سامنے مذمت بیان کی آپ نے خوش ہو کر مجھے ایک لباس پہنا دیا کپڑا پہنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جہنم کا لباس پہن رہا ہے تشف بھائیوں ہمیں نہ صرف اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ غیبت سے بچنا ہے بلکہ یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جس ہمارے سامنے اگر کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو خاموش نہیں بیٹھنا اس مسلمان کی جانب سے دفاع کرنا یا نہیں تو اس مجلس کو چھوڑ ہٹ جانا چنا چاہوداؤد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی حرمت پامال ہو رہی ہو اور وہ اس کی حرمت کو پامال ہوتا دیکھ کر خاموش بیٹے دفاع نہ کرے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بے و مددگار چھوڑ دے گا جس وقت کی اس کی مدد کی ضرورت رہے گی اور ایک میں آپ ہیں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و ابرو کی جانب سے دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ ایسا شخص دوسرے گنا سے جہنم میں جائے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے چہرے کو نارے جہنم سے بچاتا کیوں اس لیے کہ ایک مسلمان بھائی کی جانب سے کی کی کی کی جانب سے اس نے دفاع کیا تھا. ہم سے ذبت ہو گئی کسی کی ہم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کر دی کسی رشتہ دار کی غیبت کر دی کسی دوست کی غیبت کر دی کیا کرنا ہے اگر ہو سکے اس کو اس کو بتا کر اس سے معافی مانگ دی ہے معاف کرنا میں نے آپ کی غیبت کر دی ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جس مجلس میں ہم نے غیبت کی ہے جس مجلس میں ہم نے غیبت کی ہے اس مجلس میں اس مسلمان بھائی کی کسی خوبی کا تذکرہ کر دیں یہ تعلیم عالیہ نے دی ہے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں غیبت کرنا چاہے بلکہ ضروری ہو جاتا ہے شریعت نے بعض مقامات پر غیبت کرنے کی اجازت دی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس نے سب سے پہلا شخص جسے غیبت کی اجازت ہے وہ ہے مظلوم مظلوم کو اجازت ہے ظالم کی غیبت کرنے کی کوئی آنکھ کو ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے نہ مار رہا ہے آنکھ کر رہا ہے مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے جا کر بتائے وہ شخص مجھے ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے میری زمین ہڑپ کر لیا ہے میرا پیسہ ہڑپ کر لیا ہے مجھے گالی دے رہا میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے اس طرح کر رہا ہے علیل نے سورت الما کی شاید سے سلدار کیا اللہ تعالیٰ برائی کو بہانا سب کے سامنے بیان کرنے کو نہ تو کرتا ہے اللہ بولن سوائے اس کے جو کہ مظلوم ہے مظلوم کو اجازت ہے مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کی شکایت جا کر کر سکتا ہے صحابی آئے آ کر کہا اللہ کے نبی میرا پڑوسی ہے بہت ہے اللہ کے نبی میرا پڑوسی ہے بہت ستارہ بہت ستارہ ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان نکل کے راستے روڈ پہ ڈال دو وہ گئے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان نکل کے روڈ پہ ڈال دیے گزرنے والے پوچھتے رہے کیا بات ہے اپنے گھر کا سامان روڈ پر ڈال کیوں رکھا ہے لگا کہ دیکھو میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے ستا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علام سے میں نے اس کی شکایت کی تو آپ نے مجھے اس بات کی تعلیم دی یہ سن کر ہر گزرنے والا ملامت کرتے ہوئے گزرا وہ تنگ آ گیا پڑوسی ڈر گیا اور فوراً اس نے معافی چاہی آئندہ سے میں آپ کو نہیں ستاؤں گا اپنا سامان گھر کے اندر لے لو بخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علی میں علی سے بات کیے کو اجازت ہے وہ ظالم کی حیبت कर سکتا ہے اسی طرح مفتی اور عالم کے پاس جاگا کوئی فتوا پوچھنا ہے اور کا تعلق ہی ایک ایسے مسئلے سے ہے کہ جہاں کسی کا برا تذکرہ ہونا ہی ہے اسی میں وہی مسئلہ مطلب پوچھنے جا رہے ہیں یہاں بھی جائے کیسے حدیثوں میں آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کی دھیرے ہند آئی رضی اللہ عنہ اور عرب کہنے لگی یا رسول اللہ ان ناگا سفیا کہا کہ اللہ نبی ابو سفیان ذرا اپنا ہاتھ کھولتے نہیں ہے جلدی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے تو لہذا کیا میرے لیے جائز ہے کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے لیے اور میرے بچوں کے لیے کے کے کچھ پیسہ ان کے اجازت کے بغیر لوں اب دیکھو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اندر جو ایک کمزوری تھی وہ بتا رہی ہے ربی سریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے کہ مسئلہ پوچھنا تھا تب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ہی ماسی کی, کی بال معروف کہا کے کہ ان کے مال سے ان کے مال سے بنے طریقے سے اپنے گھر کی ضرورتیں جس میں جس, جس مقدار میں پوری ہو جاتی ہیں اس مقدار میں تم پیسہ ان کے علم کے بغیر لو لے سکتی ہو اگر وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہے ہیں تو اسی طرح سے جو مظاہر بلف ہوتا ہے اس کی بت بھی مجاہد بلف کون ہے مجاہد ایک ایسا برا شخص جو چھپ کر نہیں برائیاں معافیت اور گناہ کے کام الگ اعلان کرتا ہے لبے سڑک کرتا ہے شرم نہیں ہیا نہیں لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کرتا ہے اس کو مجاہر مجاہد کہتے ہیں شراب پی کے راتوں میں گھومتا رہتا ہے لوگوں کو بر سرے عام دھوکہ دیتا ہے دھوکے باز کی حیثیت سے معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے کسدار میں جھوٹا ہے دسیوں فراض کو جھوٹ بول کر اس نے خیانتیں کی ہیں ایسے مظاہر ویلفیئر کے بھی اس معامل میں غیبت جائے. حدیث حجی ساتھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ اپنے گھر میں تشریف فرما ایک شخص نے آ کر دستک دی اجازت لینا چاہ آپ صلی اللہ علام کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی فلاش آنا چاہ رہے آپ کے پاس اپنے پاس فلاشف آپ نے کہا بے سا خلاش بے آپ نے کہا کہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت ہمارے معاشرے کا بہت ہی برا شخص ہے. پھر آپ نے اس کی اجازت دی دروازہ کھولا گیا گفتگو کی اور جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی جب وہ آنا چاہ رہا تھا تو آپ نے کہا وہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا شخص ہے لیکن آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی آپ نے فرمایا وہ مسئلہ نہیں تھا عائشہ عائشہ عائشہ تم نے مجھے کب اور کس کے ساتھ بددبانی کرتے ہوئے پایا کم اور کس کے ساتھ میں نے بدزبانی کی ہے کہ اس کے ساتھ بدزبانی کروں غور طلب بات ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ذریعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشیرہ کہا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے اپنے کردار سے اپنے معاشرے میں پہچان بنائی تھی مجاہد کی نیبت اس طرح سے جائز ہو جاتی اس لیے کہ ایک ہوتا ہے گنا کرنا انسان چھپ کر گناہ کرتا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے لیکن گناہ کرے اور برسر عام کرے لوگوں کے سامنے کرے یہ تو بہت بڑا گنا ہے مصفت علی کی روایت سے بخار اور مسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی نسی محافہ الل کل ام نسی محافہ الل اللہ, اللہ تعالیٰ میری امت کے سارے افراد کو معاف کرے گا بخش, بخش دے گا میری امت کے گنہگاروں کو ضرور کرے گا سوائے ان لوگوں کے جو عالل اعلان لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کرتے ہیں بغیر کے بغیر شاموہیا کے گناہ کے کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے اس طرح جو مجاہر بال چست ہوتا اس کی قیمت جائز اسی طرح کسی کو کسی کے شرط سے بچانا یہاں بھی قیمت جائز ہے مثلا آپ دیکھ رہے ایک شخص کسی ایسے شخص کے پاس جانا ہے بدافی ہے خوراکی ہے بداطی ہے خورافی ہے دین کا غلط کا سور غلط سالی دیتا ہے یہاں آپ یہ سمجھ کر خاموش نہیں رہیں گے اس کے پیٹ پیچھے میں جو ہے کہتے اس کا برا دست یہاں بہت ضروری ہے اس کو روک کر بتانا کہ تم جس شخص کے پاس جا رہے ہو وہ بداسی ہے وہ, وہ خورافی ہے اس کے اندر اتنی گمراہیا یہ ضروری ہو جاتا ہے اسی معنی میں محدین رحمت اللہ علی مجمعین نے روا حدیث حدیش کے صنعت میں جو راویہ اور راوی ہوتے ہیں ان کے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو نے امت کے سامنے بیان کیا تاکہ حدیث سے رسول کی حفاظت ہو سکے اسی سبھی سے علم کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو آپ سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں شخص سے ہماری لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے لہذا اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے عال علم کہتے ہیں آپ اگر اس شخص کے بارے میں جانتے ہو وہ برا شخص ہے اس کے اندر کمزوریا ہے امانت داری کا تقاضا ہے بتانا ضروری ہے یہاں کہ اس شخص کے اندر فلاں کمزوری ہے فلاں کمزوری ہے اگر جان سے ہی ہم یہ کہتے ہیں نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے اللہ کے نبی حری کے الفاظ میں خیانت لیے. فرماتے ہیں جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اسے فاطمہ فاطمہ عنہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ آئیں اور آ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے دو اشخاص نے پیغام دیا ہے شادی کا پیغام بھیجا ہے ایک معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ابو ذہین رضی اللہ عنہ میں کس کا رشتہ منظور کروں اللہ نے مشورہ لیا جا رہا تھا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن دے رضی اللہ تعالیٰ کی خیر کا کا لحاظ کرتے فرمایا کہ آگے ابو ذہن اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے پیغام بھی کہا اما معاویہ پہ رام لیا کہا تاکہ کہ فاطمہ جہاں تک معاویہ کا سوال ہے معاویہ کے پاس مال نہیں ہے وہ اما ابو جام فرد الرابا اور جہاں تک ابو جام ہے تو وہ چھوڑا عورتوں کو مارا کرتے ہیں ان کی ہی اُسامہ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ بن زائد سے نکاح کر لو اسامہ شادی کر لو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق اسامہ بن زید سے شادی کی اور فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق میں نے اسامہ بن زید سے شادی کی بڑا قابل رشک رشتہ رہا اسامہ بن زید کا بڑے اچھے انسان رہے تو اس طرح اگر کسی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور اس میں کسی کی خرابی آپ کو بیان کرنی پڑ رہی ہے یہاں بھی جو ہے بیان کرنا جائز اسی طرح کسی کی سدھار اور اصلاح کے لیے جیسا کہ ابھی بات میں نے آپ کے ساتھ بتائی کسی کی سدھار اور اصلاح کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے غلط صحبتوں میں پڑ رہا ہے کسی کا بھائی بگڑ رہا ہے غلط صحبتوں میں پڑ رہا ہے یہاں محض اصلاح کے جذبے سے جا کر آپ خود یہ کچھ پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم خود سمجھائیں اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں سمجھا نہیں سکتے جا کر ان بچوں کے والدین کو بتانا سروپرستوں کو بتانا یا کسی مسجد کے امام اور قطیر کو بتانا جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ فلاں فلاں کی بات سن کے سدھر سکتا ہے کسی کی اصلاح کے خاطر بھی اس طرح قیمت کی جا سکتی ہے تو ایسی کچھ موقع ہی مواقع ہیں جہاں غیبت جائز ہے اس سے ہر کوئی شریعت نے غیبت کو مطلقاً نہ اور حرام قرار دیا ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیبت کا یہ جرم بڑے ہی کئی اسالیف میں ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینداری کے نام پر ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ ذر و تعدیل کے جائز حدود سے, سے تجاوز کر کے دنیا کے جانے مانے اہل علم کی عزت زوروں کی توڑ میں لگا رہتا ہے ان کی مجلس اسی پر جمع ہوتی ہیں ان کی بیٹک نما کی قیمت پر جمع ہوتی ہیں ان کی ساری گفتگو اسی کے تعلق سے ہوتی ہے سب سے پہلے یاد رکھنا ہم نے کہا ذر و تعدیل ایک شرح ضرورت ہے شرح ضرورتیں ہونی چاہیے لیکن ضرور تعدیل کے بھی لاحق لوگ ہوتے ہیں ہر کوئی ذر و تعدیل نہیں کر سکتا علیم نے اس کے بھی شرائط بیان دیئے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ذر و تعدیل کرنے والا ہوتا اسے ورخ ہونا چاہیے متفی ہونا چاہیے دوسری شرط یہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد انصاف ہونا چاہیے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کی علما کی کرنا اور مجلسوں کی ساری گفتوں کو اسی کے تعلق سے یہ بہت بڑا خطرہ ہے محترم بھائیوں یاد رکھنا امام زاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن رحمت اللہ کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے لوگو علماء کا گوشت کھانے سے بچو علماء کا گوشت کھانے سے بچو تو ان لگونا ان اس لیے کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے زہر کھاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے اسی طرح علماء امت کی ٹوہ میں لگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے میری مراد محترم بھائیوں خاص طبقہ ہیں جو جانے مانے سلفی علماء اہل علماء کی قیمت کرتے ہیں اور انہیں سلفیت اور اہل حدیثیت کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو مراد لے رہا ہوں یقینا جرہ و تعدیل یہ بڑے علماء کا حق ہے کبار علماء کا حق ہے جن کے اندر جرہ و تابیل کے ضوابط ہوتے ہیں محترم بھائیوں دوسری بات ہمارے محتی سنگھ کو دیکھو وہ جڑ و تعدیل کرتے تھے کس جذبے سے کرتے تھے امام الزر اب تعدیل ابن و تعدیل کے امام تھے ابن ماہیم ابن مہین رحیم اللہ سے ابن السلام رحمۃ اللہ علی نے قول نقل کیا ہے کہا لنت امور جالم املا لنت امور ابن مہین کہتے ہیں ہم حدیث رسول کی حفاظت کے خاطر ایسے لوگوں پر جان کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید شاید وہ جا کر جنت میں آرام کر رہے ہوں جہری رسول کی حفاظت السود ہے جس کی خاطر ان کے اندر پائی جانے والی کمزوریوں خامیوں کو ہم امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں حالانکہ ان کی وہ غلطی وہ لغزش اللہ کے نزدیک قابل معافی ہوگی انشاءاللہ اللہ اور شاید وہ جنت میں آرام کر رہے ہوں گے تو محترم بھائیوں آج اس راستے سے بھی بڑی صیبت ہو رہی ہے اس سے بھی یقیناً آپ کو بچنا چاہیے بہت بچنا چاہیے بڑے بڑے کبار اہل علم نے اس فتنے سے ڈرایا ضرور ہیں انٹرنیٹ پہ اس تعلق سے اہل علم کے فتنے آپ کو ملیں گے دنیا کے جانے مانے کبار اہل علم کے اور محترم بھائیوں ایک اور بات جو آج کے خطے میں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں آج اپریل کی پہلی تاریخ ہے اور اپریل کی اس پہلی تاریخ کو ہمارے اندر غیروں کی ایک اندھی تقلید کرتے ہوئے ایک رسم اپریل پھول کی چل پڑی ہے جہاں جھوٹ بول کر کسی کو پریشان کیا جاتا ہے جھوٹ بول کر کسی کو حیران کیا جاتا ہے اذرا ہے مزہ جھوٹ بولا جاتا ہے بھائیوں یہ غیروں کی تقلید ہے اپریل پھول کی جو آغاز اور ابتدا ہے اس کے سلسلے میں محقفین کا کہنا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہو اور کہتے ہوا مختلف اقوال ہے ایک فون یہ ہے کیوں ملوس جسے اسپین کہتے ہیں اسپین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی آٹھ سو سال کی حکومت کے بعد کرشچنوں نے بڑی مکاریوں اور سازشوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا اور اس وقتوں انہوں نے اپریل کی پہلی تاریخ کو اسپین میں مسلمانوں کے زوال کی خوشی منائی کی اسپین میں مسلمانوں کی زوال کی خوشی منائی تھی اس لیے کہ کرسچنوں نے اسپین کے جو مسلم حکمران تھے ان کو شراب و کباب کی حماقتوں میں مفت کر کے ان کی حماقت پر انہوں نے فسٹ اپریل کو خوشی منائی تھی ہماری ایک مملکت کا زوال ہوا تھا اس تاریخ کو لہٰذا وہیں سے کرسچنوں میں فرسٹ اپریل کو اپریل پھول منانے کا رواج چل پڑا ہے آج غیر شوری طور پر ہم مسلمان بھی اپریل پھول مناتے ہیں جو کہ دراصل اپنی لاش پر ہنسنے کی مانند ہے اپنے زوال پر خوش ہونے کی مانند ہے اور اپنے زوال پر جشن من منانے کی مانند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکل کبھی بابا انکان لیمن سا رکل کبھی بابا انکانا نادا آپ فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے مذاق میں بھی جو جھوٹ نہ بولتا ہوں اس کو میں جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں لہٰذا اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے اور آج کی تاریخ اور آفل الحسن سے پوچھا گیا اے اللہ کے مومن بزدل ہو سکتا ہے اپنے کا ہو سکتا ہے مومن مسطل ہو سکتا ہے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہا کہ مومن بقیر ہو سکتا ہے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ بزدل ہو سکتا ہے بقیر ہو سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لہٰذا محترم بھائی اس راستے سے ہمارے اندر جھوٹ نہیں آنا چاہیے جھوٹ کی نفتی قبیلہ گناہ اور پھر غیروں کی تقلید اور اندھیری تقلید یہ خود اس سے بڑا قبیلہ گناہ اس سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ایک اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے درمیان شہر باغی پلی کے ذمہ داران موجود ہیں یہاں سے سو کلومیٹر کے شہر واقع ہیں اور یہاں آج تک مسجد اہل عزیز نہیں تھی اور آپ کو شاید معلوم ہوگا اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا کہ پچھلے دنوں باغ پلی کے جو دوسری جہاز کے مسلمانوں نے اہل عزیزوں کو بہت تنگ کیا جو صرف ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارا گیا انہیں دھودگارا گیا اور مسجدوں سے انہیں نکالا گیا हालांकि इनकी जानी से कोई शरारत कोई चीज नहीं हुई خانہوں کا اظہر سے جو ہے انہیں مار کر مسجدوں سے ہکارا گیا اور چھٹکارا گیا ایسے میں وہاں تشیا وغیرہ ہوا اور الحمد للہ وہاں حریف کے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد نہیں ہے فی الحال کسی کے گھر میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے وہاں کے ذمہ داران آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذمہ داروں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں تاکہ وہاں ح کی عام ہو سکے رب العالمین آپ کے نبول عالمین خیر فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ